سورت یونس میں بیان کیا جس کی ایتیں ہم نے ابتدا میں پڑھی 190 صفحے پہ آئیے جی واپس آ پارہ جی پڑھیے گا جی قران کیا کہتا ترجمہو اپنے خود کرنا ہے میں نے صورت ہا مومن میں کیا بتایا کہ نبی پاک کیا منوانا چاہتے تھے کہ خالص پکار مصیبتوں میں دکھوں میں پکار کس کی کرنی ہے اللہ کی اب مشرکین مکہ کا کیدہ آ رہا ہے جی سورت یونس ایت نمبر 18 میں ذرا توجہ کیجیے میں نے آپ سے ترجمہ کروانا ہے. یا بدون مندون اور پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا یعنی نظریں دیتے ہیں نیازیں دیتے ہیں سجدے کرتے ہیں منتیں مانتے ہیں نیازیں چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں سجدے کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے دو جانو بیٹھے رہتے ہیں یا بدو نم اندو نیلا پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی لا یور جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور جب پوچھا جاتا ہے بھائی ان کی پوجا پات کیوں کرتے ہو ان کی نظریں کیوں دیتے ہو ان کی نیازیں کیوں دیتے ہو ان کے سجدے کیوں کرتے ہو ان کی پکارے کیوں کرتے ہو ان سے طلب چیزیں کیوں کرتے ہو یہ سارے کام کیوں کر رہے ہو بھائی یقین تو جواب میں کہتے ہیں ہاؤ لائے ہاؤ لائے یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں یہ سارے شفا آؤنا بولو بولو آؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں اند اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ساڈی انداز دے اگے ان کی اللہ کے آگے یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں یہ پیارے جو ہوئے حضرت ابراہیم جو ہوئے حضرت اسماعیل جو ہوئے یہ پیارے ہیں نا یہ اللہ سے منوا دیتے ہیں ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں ایک آیت ایک آیت اور دکھانا چاہتا ہوں جی سورت کا نام ہے سورج زومر جی سفر نمبر ہے چار سو تیرہ جی جلدی کیجیے ذرا وہ چکے بہت تھوڑا ہے صفحہ نمبر چار سو تیرہ جی آپ سارے نوٹ کریں اس کو دیکھیں گھروں میں جا کے ترجمے چار سو تیرہ پارا ہے تیسواں سورت کا نام ہے سورج زمر اور آیت نمبر ہے جی تیسری آیت نمبر تین جی ہمارے قرآن پاک پہ جو سفا ہے وہ چار سو تیرہ سورت کا نام سورج زمر جی مل گیا جی پڑیے جی. یہ بھی ترجمہ آپ نے کرنا ہے جی. یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے من دونی ہی اولیاء جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کار سازی قسمت کھڑی کر دیتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں یہ داتا یہ خزانے بخشتے ہیں یہ صحت دے دیتے ہیں یہ بیٹے دیتے ہیں جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اولیاء ہمیتی اولیاء ہمیتی کارساز اولیاء مددگار بنا لیے مددگار بنا لیے ہمتی بنا لیے کارساز وہ کہتے ہیں ما ناگو ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے اللہ مگر صرف اس لیے کرتے ہیں یو کرنا युकरेब بولو یہ کوئی اردو کا لفظ ہے لے یو کر رے بونا ہم نا ہم یو کر رو کرتے ہیں تاکہ وہ قریب کر دیں تاکہ وہ قریب کر دیں ہمیں کس کا گیڑھا بیان ہو رہا ہے بولو ذرا بولو اپنے گری بانوں میں جھانکیے اپنے ملک میں دیکھیے یہ اینک لگا کے دیکھیے انشاءاللہ شاء جگہ پہ مشرک نظر آئیں گے یہ مشرک پھر رہا یہ پھر رہا یہ پھر رہا ہے اور قرآن کی اینک نہ لگے بندے کو کہتا جی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں جی کلمہ تو عبداللہ ابن عبی بھی پڑھتا تھا مدینے کے منافع کلمہ نہیں پڑھتے تھے کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے یا بند کمرہ کر کے بتیاں بند کر کے ضربے لگانے سے بندہ مومن بنتا ہے اندر بند کمرے میں اگر زربے لگانے کا نام دین ہوتا بلال تپتے ہوئے کولوں پہ کبھی نہیں اندر بیٹھ کے ال اللہ کرتا رہتا زربے مارتے ہو لوگوں کو بتاؤ اللہ کا مینا کیا ہے پھر میں دیکھوں حضرت صاحب کون کہتا ہے پھر میں دیکھوں تمہارے ہاتھ کون چومتا ہے تمہارے گھٹنوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے مداح نو تم نے مسئلہ توحید تو ہی چھپایا ہوا ہے اور لوگوں کو خوش کیا ہوا ہے بھائی اللہ دیا زرباں پہ لگتی ہیں جس کے دل میں شرک ہے اللہ کی ضرب کیا کرے گی بندہ لا الا اللہ بھی پڑے قبروں پہ سجنے بھی کرے بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے نبی پاک کو عالم الغیب بھی سمجھے بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے بری امام کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی سمجھے بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے علی حجویری کو داتا بھی سمجھے بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے قبروں پہ سجدے بھی کرے بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے غیر اللہ کی نیازے بھی دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الہ کا مینا نہیں سمجھا نہیں سمجھا اس نے الہ کا مینا توتے کی طرح رٹا رٹایا کلمہ پڑتا ہے میں کہنا یہ چاہتا تھا مشرقین مکہ کا شرک دو صورتوں میں بیان ہوا صورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں صورت زمر کی آیت نمبر تین میں اللہ نے فرمایا وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کیا ہیں سفارشی ہیں یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتی ہیں نزدیک کر دیتی ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں اگے انہ دی رب دے اگے ابو جال کا یہ عقیدہ تھا یہ عقیدہ تھا ابو جال کا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے جی یہ عقیدہ تھا یہ عقیدہ تھا شرکیہ اس کا اس لیے وہ مشرک تھا اس نظریے سے وہ پکارتا تھا کہ میری پکاریں سنتے ہیں اور مجھے رب کے قریب کر دیتے ہیں کہ کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اور گورنر کو ملنا ہو چپڑاسوں کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح آج ہمارے دوست مثال دیتے ہیں جی کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے آگے پبلک کہتی ہے سبحان اللہ جی, جی کو چڑھنا پوڑی دی ضرورت تے ہے نا کوٹھا ہو گیا اللہ تے پوڑی ہو گئی نبی ولی تے تسی چڑھ گیا واہ واہ بھائی تمہارے مثالوں پہ قربان ہی جاؤں کوٹھا ہو گیا اللہ یعنی کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو ملنا ہو تو نبیوں ولیوں کے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے اور سرگودا کے لوگوں اور میرے دوستو کوئی نہیں بتائے گا, تمہیں کوئی نہیں بتائے گا یہ مسئلہ مجھ سے سن لو یہ بات کوٹھے پہ چڑھنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ کوٹھا ہے وہاں چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا اور جس رب کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ کوٹھے جتنا دور ہے وہ اس قرآن جتنا دور ہے میرے اینک کے فریم جتنا دور ہے میرے لباس جتنا دور ہے اس مائک جتنا دور ہے نہیں فرمایا انی قریب قریب مولا قریب تو میرے یہ بندہ بھی بیٹھا ہے قریب تو میرے قرآن بھی پڑا ہوا ہے تو کتنا قریب ہے فرمایا نہ نو اکرب و من حبل تیری شاہ رکھ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے کریب <تصفح> اب شرم نہیں آتی یہ مثال دیتے ہوئے کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو <تصفح> سیڑھی کی ضرورت پڑتی <تصفح> اللہ کوٹھے جتنا دور ہے وہ شاہ رخ کے قریب ہے وہاں سیڑھی کی کیا ضرورت پڑ گئی اور گورنر سے مثال دینا افسروں سے مثال دینا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلاں تزربال لوگوں کے ساتھ میری مثالیں ندیا کرو ندیاں کرو گورنر کیا ہے وزیر اعظم کیا ہیں صدر کیا ہیں لوگوں کے ساتھ میری مثالیں ندیاں کرو گورنر کے دروازے پر گورنر کے دفتر کے باہر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اور میں نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہے اجیب و داوت دا, و تد دا اجیب و دا ایزادان جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیتا ہوں گورنر اتوار کو چھٹی کرتا ہے ہم کبھی تھکتے نہیں ہیں ہم چھٹی کیوں کریں اور گورنر چپڑاسی پہ ناراض ہو جائے گورنر کلرک پہ ناراض ہو جائے گورنر اپنے عملے پہ ناراض ہو جائے عملہ ہاتھ باندھ کے گورنر کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے میلہ لے کے جانا کدی قرآن کا میلہ چکیا تے لے گیا راضی ہو جاؤ جی غلطی ہو گئی گورنر کلرس پہ ناراض ہو جائے گورنر چپراسی پہ ناراض ہو جائے تو چپراسی میلہ لے کے جاتا ہے وفد لے کے جاتا ہے معافیاں مانگتا ہے اور میری مثالیں گورنر کے ساتھ نہ دیا کرو میں ہر روز آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پہ اتر کے صبح تک آواز لگاتا ہوں ہل میں مستق فیرے لہو ہے کوئی مجھ سے روٹا ہوا میں عام منانا آ میں خود منانے آ گیا تمہیں شرم نہیں آتی تم اللہ کو گورنر سے مثال دیتے پیرا فکیروں چپڑا سیا کیوں جی آپ بتائیں مجھے آپ گورنر ہاؤس جائیں اندر داخل ہوں گورنر سے بیر کھڑے گورنر سے بیر کھڑے بڑے خوشگوار موڈ میں آپ پہنچے انہوں نے بلا لیے ادھر آؤ بھائی کیا بات ہے اسر گودا سے آئے ہوں، بتاؤ کیا کام ہے دو درخواست دو بولو آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا پیچھے دیکھا گورنر صاحب نے کہا کیا دیکھتے ہو بھائی یہ میں تھوڑے چپڑاسی دیکھتا ہوں میں تے کلرکا کیوں بھائی یہ آپ سے ملنا ہو تو چپڑاسی نے کہا توں نے میری توہین کی ہے میں کہتا ہوں مانگ میں کہتا ہوں بول میں کہتا ہوں درخواست پیش کر تپڑاسی آنا چاہیے اور اللہ تو ہر وقت آواز لگاتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے بلاؤ مجھے قال مدوني مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی ہماری نہیں سنتا تمہاری نہیں سنتا تس پلیت ہو کیسے رب؟ تسی پلیت ہو تھی نجس ہو تھی پلیت ہو تمہاری وہ نہیں سنتا ہے اور اپنوں کی سنتا ہے نیکوں کی سنتا ہے نمازیوں کی سنتا ہے تہجد گزاروں کی سنتا ہے تمہاری نہیں سنتا تم پلی تو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر اللہ اپنوں کی سنے پرایوں کی نہ سنے اگر اللہ دوستوں کی سنے دشمنوں کی نہ سنے اگر اللہ مومنوں کی سنے کافروں کی نہ سنے اگر اللہ اگر اللہ نیکوں کی سنے بدوں کی نہ سنے اس کو رہمان کون کہے کیسا رحمان ہے کیسا رہیم ہے کیسا غفور ہے کیسا ستار ہے اپنوں کی سنتا ہے میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں سیاست سے تعلق بالکل کوئی نہیں ناراض نہ ہونا یہاں پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے مسلم لیگی بھی ہوں گے جہاں اسلامی کے حضرات بھی ہوں گے ہمارا تو وہی مسئلہ ہے تو ہی سنانی ہے ہم نے تو جو مرضی ہمارا تو کسی تعلق نہیں دیکھیں ہمارے پیچھے دو آدمیوں نے بہت حکومت کی ہے نواز شریف اور بے نظیر نے پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نے جب پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو پیپلیاں کم ہوں سن تے مسلم لیگیاں کام نہیں دے تے جدہ مسلم لیگیاں حکومت آئی پھر مسلم لیگیوں کے کام ہوتے تھے اور پیپل پارٹی والوں کے کام نہیں ہوتے تھے اپنوں کے کام کرنا دے کام کرنا پرایا دے کام نہ کرنا یہ سیاسی لوٹیروں کا کام ہوتا ہے اللہ فرماتی میں اپنوں سے پہلے پرایوں کی سنتا ہوں تبھی تو رہمان ہوں تبھی تو رہمان ہوں تبھی تو رحیم ہوں تبھی تو ستار ہوں تبھی تو غفار ہوں جو میں بھی اپنوں کی سنو پرایوں کی نہ سنے مجھے رحمان کون کہے یہ پٹی پڑھائی انہوں نے تمہاری نہیں سنتا ہم دیکھیں اس کو چلائیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو لے جائیں گے اس مسئلہ کو میں بتاؤں گا کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا اور جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پٹی پڑھائی گئی اے تمہاری نہیں سنتا اب اللہ سے تو ہر بندے کا کام پڑتا ہے میرا بھی آپ کا بھی جب جٹ کو شہری کو کہا تمہاری نہیں سنتا تسی پلی پلیتو اس بیچارے کا چہرہ لٹک کم تو سب نوا اللہ نال تو پھر دوسرا پتا مولویوں نے پھینکا ہماری نہیں مورتا ہماری نہیں مورتا لہذا تم ہمارے پاس آؤ خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ یہ فلسفہ تھا اس کے اندر خالی آؤ ہمارے پاس آؤ ہمیں کہو ہم رب سے تم تمہارے کام کروا کے دیں گے رب دے ہیڈ کلرک دیکھو تھی رب اگے تو ایلچی رکھا ہے رب نے جیسا رب جیسا رب علی حجویری کا ویسا رب بتا اللہ بندے علی تو رب جو ہوا بے نیاز جو ہوا وہ سب کا ایک جیسا ہے سب کے لیے رزاق جو ہوا عادل جو ہوا عادل جو ہوا منصف جو ہوا وہ تو سب کا سب کا رب ہے تو مشرقی مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ پکارو تو اللہ کو پکارو تو اللہ کو لیکن بزرگوں کے واسطے سے بزرگوں کے وسیلے سے ان کے بغیر رب نہیں ملتا اور نبی پاک کہتے تھے فد اللہ مخل سینا فد اللہ مخل سینا نبی پاک کہتے تھے بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو صرف کس کو الحمد <سؤال> <بلدئے سؤال>